کہتے ہیں کہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے پہلے مقام نے روک دیا تھا پھر قربانیاں وہی پہ کر کے اور واپس آ گئے اگلے سال پڑھا کریں گے اور اس دوران واقع کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ الجانہ کا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدہبیہ والے ساتھ سات آدمی کی طرف سے اونٹ نفر کیا تا اور جامع جرمنی کے اندر چیز جناب عبداللہ اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں سفر میں فحض الد الاضحی کا دن آ سفر کے دوران تو اس وقت ہم نے اونٹ دس دس آدمیوں کی طرف سے اور گائے سات آٹھ آدمیوں کی طرف سے قربان کی ہے <تصفح> اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گائے یا اونٹ میں جو حصوں کی تعداد ہے یہ ہے زیادہ سے زیادہ یعنی اونٹ میں زیادہ سے زیادہ دس حصے اور گائے میں زیادہ سے زیادہ سات حصے اس سے کم وہ جتنے بھی ہو جائیں جیسے اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے حالانکہ اونٹ میں زیادہ سے زیادہ سخت حصے ہوتے ہیں لیکن ریلیہ والے سات،, سات آدمیوں نے مل کر اونٹ نہ ہڑ کر دیا اب یہ ضروری نہیں کہ حصے سخت ہی بنائے جائیں اونٹ میں اسی طرح گائے میں زیادہ سے زیادہ سات حصے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ساتھ ہی حصے کی ایجنٹ تین بندے مل کر ایک گائے اگر قربان کرتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے گائے تین حصے بنا لیں یہ جو حصوں کی تعداد ہے یہ زیادہ سے زیادہ ذکر ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنے نے کرتے ہیں اور یہ چھوٹا جانور ہے بھیڑ یا گبری کی جنس سے وہ ایک آدمی کی طرف سے ابو امن قاری علی اللہ سے صحتاب نبی رباس رحمہ اللہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں تو فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اور اپنے اہل بیز کی طرف سے ایک ببری قربان کیا کرتا تھا ایک ببری ایک آدمی کی طرف سے تو یہ چھوٹے جانور میں وہ ایک آدمی کی طرف سے ایک پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کی فائدہ کرتی ہے اور بڑے جانور میں ایک حصہ گائے میں ساتواں حصہ کم از کم اور اونٹ میں کم از کم دسواں حصہ یہ ہو تو پھر ایک گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو بندے مل کے ایک بکری خرید یا دو بندوں نے بل کے گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ خرید لیا کرنے کے لیے یہ طریقہ کار دو گھرانوں کی طرف سے ایک بکری یا ایک حصہ اونٹ یا گائے کا یہ دکھایا جا کرے گا بلکہ ایک گھر کی طرف سے ایک حصہ یا ایک چھوٹا جانور بھیڑ یا بکری جو کم از کم حصہ ہے اس میں مزید شراکت نہیں ہو سکتی وہ ایک ہی گھرانے کی, کی, کی طرف سے ایک حصہ اور اس کے اہل وید اہل ویز میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو بندے کے زیرے کی حالت ہو اور جو اپنے گاؤں میں کھڑے ہیں مثلاً شادی شدہ ہیں اپنے کاروبار والے پیشنٹ جوائ ایک ہی چار دیواری ہے دوسرا بچہ شادی شدہ ہے وہ الگ, الگ اپنی قربانی کرے والے وہ صاحب ہے وہ اپنی الگ قربانی کرے گا صاحب استحاد پر قربانی کرتے اگر ان میں سے کوئی ایک صاحب احتساب ہے باقی نہیں تو باقیوں پر قربانی فرض نہیں صاحب احتجاج پر فرض ہے اگر اس کے اندر قوت خرید ہے تو وہ قربانی کر لے چھوٹا جانور خریدنے کی قوت نہیں ہے حصہ دلانے کی قوت ہے تو حصہ دلا لے آدمی اور اس کے اہل بہت یعنی اس کی بیوی اور اس کی بیڑے کے پالک جو اس کی اولاد ہے ان کی طرف سے ایک حصہ یا ایک قربانی اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں حاصل کرنے کے تنقید سے ہمارے